بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے غل سلح ملتی عقر سلجریتی اسرو سل مقصمتی امرو انتون سعودی وَإِنَّ الدِّينَ <لَوَاقِع> قسم ہے ان ہاؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں پھر پانی سے لگے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے قول مختلف من قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے پوتی لسو نم فیم روچنس یس الدین یو مہم مالند نریتنو مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مرہوش ہیں پوچھتے ہیں آخر وہ روزے جزا کب آئے گا وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے لوگو فتنت کمہ للی ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزا اپنے فتنے کا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانو قبل ذالک محسنین البتہ مرتقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے وہ اس دن کے آنے سے پہلے نکو کار تھے راتوں کو کم ہی سوتے تھے وسیم محروم پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے وَفِي الْأَرْضِ آیا لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ سکم افلا تبصرون زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں کیا تم کو سوچتا نہیں کم و مدو سما لحق مثل ما أنكم تنطقون آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی یہ بات حق ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو هل اتاك المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کچھ ناشنا سے لوگ ہیں فراغ الہ اہلی فجاء بعجل سمین فقربہو علیہم قال الا تأکلون فاوجس منہم خیفہ قالو لا تخف بغلام پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا انہوں نے کہا ڈریے نہیں اور اسے ایک زی علم لڑکے کی پیدائش کا مشدہ سنایا کال ریلا لی یہ سن کر اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑی بانچ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے کالفمو المرسلون ابراہیم نے کہا اے فرشتہ دگانے الہی کیا مہم آپ کو درپیش ہے اننا ارسلنا لنرسل عليهم من طين عند ربك للمسرفين انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں من كان فيها من المؤمنين فما وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا خوفون اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں وسیم اکسل ہوں بس فتولا وقال ساحر او مجنون اور تمہارے لیے نشانی ہے موسا کے قصے میں جب ہم نے اسے سری صنعت کے ساتھ فیعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے ہوں جز نہ ملی آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا دن از الی مرحی ما تذر من شيء اتت عليه إلا جعلته كرمين اور تمہارے لیے نشانی ہے آد میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو تا چانتا مگر اس تمبی پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی آخرے کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا اور ان سب سے پہلے ہم نے نوہ کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے بنيناها لموسعون آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے سبق لو فَفِرْ انی لکم منہ نذیر مبین پس دوڑو اللہ کی طرف میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَر انی لکم منہ نذیر مبین اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کذالک ما اتا اللہین من قبلیم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل ہم قوم قارون یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے نہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں تتول عنهم فما انت وذكر فإن تنفع المؤمنين پس اے نبی ان سے رخ پھیر لو تم پر کچھ ملامت نہیں البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافے ہے وما خلقت الجن والانس الا اری دو اری دع میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں میں ان سے کوئی رسک نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں ان چل نچی اللہ تو خود ہی رزاق ہے بڑی قوت والا اور زبردستنوبی مسلم جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے